والسلام سولا تو سلام علی کا یا نبی اللہ کا بارش کا پانی جو پرنلوں کے ذریعے نیچے گرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے زمن میں ایک مسئلہ چھت کے پرنا سے بارش کا پانی گرے وہ کیا ہوتا ہے؟, پاک ہوتا ہے اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو اس کے باوجود وہ پانی پاک ہے. اگرچہ نجاست پرنا کے منہ پر ہو پھر بھی پاک ہے اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا ہے وہ نصب سے کم یا برابر یا زیادہ ہو اس وقت بھی پانی پاک ہی ہے ہاں جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے رنگ بو مزہ وغیرہ میں جب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے پانی کو ہم کیا کہیں گے پاک کہیں گے یہی صحیح ہے اور اسی پر اعتماد ہے یہی وہ کہا نے بیان کیا ہے اور اسی کو درست قرار دیا یہ کس صورت میں جب بارش برس رہی ہو جاری ہو بارش اور اگر مینا رک گیا یعنی بارش رک گئی اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا پانی جو پرنالوں سے بہ رہا تھا اس کا بہنا بھی موقوف ہو گیا تو اب پانی کیا ہو جائے گا نجاس کا حکم نہیں تھا جب تک کہ اس پانی کے اندر نجس چیز کی وجہ سے کوئی رنگ بو یا مزے میں تبدیلی نہ اور اب جب بارش رک گئی پانی ٹھہر گیا بہنا بند ہو گیا اب وہ جو چھت پر پانی پڑا ہوا ہے وہ کیا کہا گا ٹھہرا ہوا پانی پیر کے گا اور ٹھہرا ہوا پانی ظاہر ہے کہ اس میں نجاست جب ہوتی ہے تو وہ پانی کو ناپاک کر دیتا ہے جیسے کہ پیچھے گزرا کہ بہتے پانی میں نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا جبکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر نجاست پڑ جائے تو اس کو پانی کو ناپاک کر دیتا ہے اسی طرح بے ہی یہی مسئلہ نالیوں کے پانی کے حوالے سے بھی ہے نالیوں سے برسات کا بہتا ہوا پانی کیا ہے پاک ہے جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو یہ تو پانی تو پاک ہے اب اس پانی سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں یا نہیں یہ دوسرا مسئلہ ہے رہا اس سے وضو کرنا اگر اس پانی میں نجاست مرئیہ وہ نجاس دیکھی جا رہی ہے مرئیہ دکھائی دینے والی نجاست جس کو دیکھا جا رہا ہے. تو رہا اسے وضو کرنا اگر اس پانی میں نجاستے مرئیہ کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں کہ جو چلو لیا جائے اس میں ایک آدھ ذرہ اس کا بھی ضرور ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا ایسی صورت میں جب تو ہاتھ میں لیتے ہی وہ پانی کیا ہو جائے گا ناپاک ہوگا وہ بیتے پانی کا جو اس کا حکم تو وہ ختم ہو گیا اب پانی ہاتھ میں آ تو وہ بیتا پانی تو نہیں رہا اور پھر اس میں نجاست کے اجزاء بھی ظاہر ہی ہیں تو اس لیے اس پانی کو ناپاک کہیں گے اور اس سے وزو بھی حرام اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی اجزاء ناپاک جو اس میں بہ رہے ہیں وہ چلو جب ہاتھ میں لیتے تو ہاتھ میں نہیں آتے اس صورت میں پانی بھی پاک ہے اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے مگر بچنا بہتر ہے پھر سن لیجیے نالیوں سے برسات کا بہتا ہوا پانی پاک ہے جب تک نجاست کا رنگ یابو, یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو اب راہ اس سے وزو کرنا اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس پانی میں نجاست مریا جو نجاست دیکھی جا رہی ہے اس کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں کہ جو چلو ہاتھ میں لیا جائے گا اس میں ایک آ ذرا اس کا بھی یعنی اس نجاست کے اجزاء کا بھی ضرور آ جائے گا تو جب تو ہاتھ میں لیتے ہی وہ کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا اور وضو اس سے حرام اگر ایسا نہیں ہے تو جائز اور بچنا بہتر ہے ایک تباً بھی اس سے کراہت بندے کو محسوس ہوتی ہے تو پھر بھی اگر ایسی صورت نہیں ہے تو وضو تو جائز ہو جائے گا لیکن بچنا تو بہرحال بہتر ہی ہے اسی طرح نالی کا پانی یہ حکم پیان کیا گیا وہ بارش کیا ہو رہی تھی جا رہی تھی اب کیا ہو گیا بارش رک گئی تو نالی کا پانی کے بعد بارش ٹھہر گیا اب اس نے بہنا چھوڑ دیا بارش بھی بند ہو گئی تو اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہو یا اس کا رنگ و بو محسوس ہو تو وہ پانی کیا ہو جائے گا نہ پاک ہو جائے گا ورنہ پانی کیا کہلائے گا پاک کہ گا وہی جو اوپر پرنالی کا حکم بیان کیا گا وہی یہاں پر بھی آئے گا یہ تو تھا پانی کا بیان بہتے ہوئے پانی کا حکم بیان کیا گیا ٹھہرے ہوئے پانی کا حکم بیان کیا گیا اب کل ایک مسئلہ آیا تھا دہ در دہ کسے کہتے تو اس کا بیان کیا جا رہا ہے دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا ٹین بائی ٹین سمجھ لیجیے کتنا ہو گیا ٹین بائی ٹین سو ہو گئے تو دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا جو ہو اسے کیا کہیں گے دہ در دہ دہ در دہ دہ کے معنی فارسی کا لفظ دس کو کہتے ہیں اس کو یا تو بڑا ہوس کہتے ہیں یا پھر ہوس کہتے ہیں یوں ہی بیس ہاتھ لمبا یا پانچ ہاتھ چوڑا اور یہ کتنا ہو جائے گا بیس ہاتھ لمبا پانچ ہاتھ چوڑا یہ بھی سو ہو جائے گا یا پچیس ہاتھ لمبا چار ہاتھ چوڑا تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ بھی سو جائے گا غرض کل لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے سو تو کل لمبائی چوڑائی جس ہوز کی سو ہاتھ ہو اس کو کیا کہہ دیں گے بڑا ہوز کہہ دیں گے اور اگر یہ تو مطلب یوں تھا نا لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے وہ ہوز اگر گول ہو تو اب لمبائی چوڑائی تو ناپی نہیں جا سکے گی کی تو کیا حکم ہوگا اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً ساڑھے پینتیس ہاتھ ہو گولائی کتنی ہونی چاہیے ساڑھے پینتیس ہا اور سو ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا ہو سکے ٹھیک ہے جی اب یہ مسئلہ دوسرا بیان کیا جا رہا ہے اگر وہ سو ہاتھ لمبائی نہ ہو تو کیا کہیں گے اس کو چھوٹا ہوس کہ اگر سو ہاتھ تک ہے تو کیا کہیں گے بڑا ہو سو ہاتھ نہیں ہے ننانوے ہے نبے ہے اسی ہے ستر ہے تو کیا دیں گے اس کو چھوٹا ہوس اور اس کے پانی کو کیا کہیں گے تھوڑا थो, پانی کہیں گے ٹھہرا ہوا پانی کہیں گے اگرچہ کتنا ہی وہ گہرا ہو تو جو بڑا ہوز ہوگا سو ہاتھ لمبا چوڑا اس کو کیا کہ دیں گے ہم کہ جاری پانی کے حکم میں اور جو چھوٹا ہوز ہوگا سو سے کم ہوگا دہ دردا سے کم ہوگا تو اس کو کیا کہ گے ہم ٹھہرا ہوا پانی یہ تھوڑا پانی یہ بڑا ہوز نہیں یہ چھوٹا ہوز اب یہ چھوٹا ہوز اور بڑا ہوز سمجھ میں آ گیا کے تو ان دونوں کے احکام بھی سن لیجیے حوز کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں بلکہ اس میں جو پانی ہے اس کی بالائی سطحہ سطح سطح نچلے والی نہیں اوپری سطحہ دیکھی جائے گی تو اگر حوض بڑا ہے مگر اب پانی کم ہو کر دہ دردا نہ رہا تو وہ اس حالت میں بڑا ہوز نہیں کہا جائے گا اب مثلا آپ کو ایک مثال فیضان مدینہ کی جو مسجد کی جو باؤنڈری ہے یہ تو دہ دردہ سے بہت بڑی ہے نا ٹھیک ہے اب اس صف میں تھوڑا سا پانی ہم ڈال دیتے ٹھیک ہے تو یہ پانی کا دہ دردا کہلائے گا دہ دردا نہیں کہلائے گا کیوں نہیں کہلائے گا کہ اگرچہ کے دہ دردا ہوز میں تو ہے لیکن لیکن خود پانی یہ دہ دردہ نہیں ہے تو پیمائش جو کی وہ ہوش کی نہیں لی جائے گی بلکہ کس کی لی جائے گی پانی کی لی جائے گی پانی دہ دردہ اگر ہوز ہے اس میں پانی بھی دہ دردا ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر کہیں گے کہ یہ بڑا ہوز ہے اور اگر وہ نہیں ہے اتنا پانی تو پھر اس کو کہیں گے کہ اس میں پانی تھوڑا ہے تو ہوش کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس ہوز کی پیمائش کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اس میں جو پانی ہے اس کی بالائی سطح جائے سطح کیونکہ بعض اوقات پانی نیچے تھوڑا ہوتا ہے اوپر زیادہ ہوتا ہے مو کے اعتبار سے ایسا بھی ہوتا ہے تو سطح دیکھی جائے گی اس کی بالائی سطح دیکھی جائے گی تو اگر ہوز بڑا ہے مگر اب پانی کم ہو کر دہ درد نہ رہا تو وہ اس حالت میں بڑا ہوز نہیں کہا جائے گا نیز ہوز اسی کو نہیں کہیں گے کہ جو مسجدوں عید گاہوں میں بنائے جاتے ہیں یہ جو مسجدوں میں ہوتے نا ہوز صرف انہی کو ہوز نہیں کہیں گے بلکہ ہر وہ گڑھا کھڈا جو کھودا گیا ہے جس کی پیمائش سو ہاتھ ہے تو کیا کہلائے گا بڑا ہوز ہے اس سے کم ہے تو کیا کہلائے گا چھوٹا ہوز تو جو گھروں کی ٹنکیاں وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی اگر اس اعتبار سے بنا دیں گے تو بہت زیادہ مسائل میں آسانی رہ جائے گی اس سے چھوٹا ہوگا تو ظاہر وہ بہتے پانی کے حکم میں نہیں ہوگا بڑا ہو بہتے پانی کے حکم میں ہوتا ہے نجاست پڑنے سے جب تک کہ نجاست کا وجہ سے اس پانی کے اندر تغیر نہ ہو جائے پانی کو کیا کہیں گے ہم ابھی پیچھے پڑھ سکے پاک کہیں گے تو بڑا ہوس یعنی ٹین بائی ٹین اگر آپ اپنے گھروں میں ٹنکیاں بنا لیں جیسے کہ فضان مدینہ کی جو بنی ہوئی نا اوپر ٹنکی پانی کی یہ دہ دردہ یا اس سے زیادہ ہی بنی ہوئی ہے. آفیت ہی آسانی آسانی اس طرح اگر ہو سکے اس طرح بلڈنگوں میں جو بناتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس ترکیب سے بنائے تاکہ مسائل کے حوالے سے پانی کے مسائل کے حوالے سے آسانی رہے گی پاکی پاک ناپاک مسائل کو لوگوں کو اتنا شد ہوتا نہیں ہے بھی لوگوں کی کافی بچت ہوتی رہے گی یہ تھا بڑا ہو تو چھوٹا ہو اس کا مسئلہ اب مسئلہ یہ آتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا آپ یہ سوال کریں گے کہ جی یہ بتائیے کہ دہ دردہ تو آپ نے سمجھا دیا کہ اتنا لمبا چوڑا ہو کہ اس کی کل لمبائی چوڑائی کتنی ہو سو ہاتھ ہو تو اب اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے گہرائی کتنی ہونی چاہیے تو گہرائی کا بھی مسئلہ سن لیجیے آپ دہ, در دہ ہوز میں صرف اتنا دل دل جسامت کو کہتے ہیں موٹائی کو کہتے ہیں موٹائی بھی لے تو بھی مراد کیا ہے گہرائی دہ دردا ہوز میں صرف اتنا دل درکار ہے کہ اتنی مساحت یعنی پیمائش مساحت کہتے ہیں پیمائش زمین کی جو پیمائش ہوتی ہے مساحت مساحت میں زمین کہیں سے کھلی نہ ہو اب مثلاً یوں سمجھ لیجیے کہ اس پلر سے لے کر اس پلر تک یہ سمجھ لیجیے کہ دہ دردا ٹھیک ہے اب یہاں ہم نے کوئی ایسی پٹی بنا دی کہ جو اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ دہ دردا ہو گیا اس پٹی کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا یہاں سے لے کر یہاں تک پوری جگہ میں کہیں بھی زمین کھلی ہوئی نہ ہو تو اس کو کیا کہہ دیں گے دہ دردہ اگر ذرا سا بھی کہیں سے زمین کھلی ہوئی ہے یعنی کچھ جگہ ایسی رہے گی کہ جہاں پانی نہیں ہے تو وہ دہ دردہ پانی نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے تو یہی آپ ہاں بتا رہے ہیں کہ صرف اتنا دل درکار ہے کہ اتنی مساحت میں زمین کہیں سے کھلی ہوئی نہ ہو اچھا اور یہ جو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کا بھی بیان کر رہے ہیں اور یہ جو بہت کتابوں میں فرمایا کہ لب لب کہتے یا میں پانی لینے زمین نہ کھلے بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دہ دردا ہوش کے لیے گہرائی کتنی درکار ہے تو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ میں چلو لے چلو لیتے وقت زمین نہ کھلے آپ پانی لیں گے نا جیسے کہ بالٹی ہے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیں تو جیسے آپ اس میں سے چلو لیں گے تو بالٹی کا نچلا حصہ بالکل ظاہر ہو جائے گا وہ کھل جائے گا پانی نہیں ہوگا اس میں تو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب چلو ہاتھ میں لیا جائے تو وہ زمین کیا ہو جائے گی کھل جائے گی تو فرمایا کہ زمین کو کھلنا نہیں چاہیے جب چلو ہاتھ میں لے تو زمین کو کھلنا نہیں چاہیے بعض کتابوں میں جو مسالے لکھا رہے کہ یہ وقت پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے اگر پانی اٹھانے سے زمین کھل گئی تو مطلب کیا ہوا اس وقت پانی سو ہاتھ کی مساحت میں نہ رہا تو جو کتاب مسئلہ لکھا ہے وہ بھی اپنے جگہ پر درست ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو استعمال کیا جا رہا ہو تو زمین اتنی کھل گئی تو مطلب یہ ہوا کہ اب وہ پانی سو ہاتھ کی مساحت نہ رہا یہ ہو گیا اب مسئلے کا بہن اب فرماتے ہیں ایسے ہو اس کا پانی جو دہ دردا ہو ایسے حوض کا پانی کیا ہوتا ہے بہتے پانی کے حکم میں ہے نجاس پڑھنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاس سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے اور ایسا حوض اگرچہ نجاست پڑنے سے نجس تو نہیں ہوگا لیکن قسطن جان بوجھ کر اس میں نجاست ڈالنا من ہے تو نجاست ڈالنی بھی نہیں چاہیے لیکن اگر نجاست بالفرض پڑ گئی تو وہ نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوگا تو اب دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہو گیا اب جو چیل اڑتے ان کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے اب یہ ٹینک کھلے ہوئے تھے سہارے چھتوں پر بیٹ گر گئی ٹینک کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا لیکن اگر یہ ٹینک دہ دردہ ہوش کی طرح بنا دیا گیا تو وہ بیٹ گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا فائدہ ہو گیا نا بچت ہو گئی تو اسی لیے جس سے ممکن ہو تو وہ اس طرح کی اگر ترکیب بنائے مساجد کے حوالے سے یا گھروں کے حوالے سے یا بلڈنگوں کے حوالے سے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس پانی کے اندر اس نجس چیز کی وجہ سے کوئی تغیر واقع نہ ہو جائے یعنی اس کا رنگ بدل جائے اس کی بو بدل جائے وغیرہ وغیرہ ورنہ وہ پانی کیا کہلائے گا پاک کہلائے گا اب دہ دردا کا حکم مزید ایک مسئلے کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی کہ دکھائی نہ دے ایک نجاست کیا ہوتی ہے نجاست نجازت مرئیا جو دکھائی دیتی ہے اور دوسری نجاست کیا ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی اس کو کیا کہتے ہیں غیر مرئیہ اس کو کیا کہیں گے غیر مر ایا. نیچے آ رہا ہے تو بڑے ہوز میں ایسی نجاست پڑی کہ دکھائی نہ دے جیسے شراب پیشاب تو چونکہ شراب اور پیشاب پانی ہی کی طرح ہوتی ہے پانی میں اگر مل جائے گی تو نظر تو نہیں آئے گی تو اس کی ہر جانب سے وضو جائز ہے کیونکہ اس میں نجاست پڑنے سے ابھی ہم نے سنا کہ بڑے اس میں نجاست پڑ جائے تو وہ اس کو ناپاک نہیں کرے گا اور اگر وہ نجاست غیر مرئی نہ ہو بلکہ مرئی ہو دیکھنے میں آتی ہو جیسے پاخانہ یا کوئی مرا ہوا جانور تو جس طرف سے وہ نجاست ہو اس طرف سے وضو نہ کرنا کیا ہے بہتر ایک کراہت بندے کو محسوس ہوگی تو وہاں سے وضو نہ کرے دوسری طرف سے وضو کرے یہاں سے وضو کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر بھی اس پانی کو ہم نجس نہیں کہیں گے یہ ایک احتیاط بتائیے کہ وہاں سے وضو نہ کرے بہتر ہے وہاں سے وضو کرے جہاں وہ نجازت نہیں ہے آگے دیکھیں نجازت کی اقسام لکھی ہوئی ہے مریا کس کو کہتے ہیں جو نجازت دکھائی دیتی ہو گہرے مریا جو نجازت دکھائی نہ دیتی ہو ایسے ہوس پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کون سے ہوس پر بڑا ہوس جس کو دہ دردہ کیا گیا ایسے ہوس پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر وزو کریں تو بھی کچھ حرج نہیں اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہے چونکہ وہ پانی بہتے پانی کے حکم میں جب نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوگا تو وضو کا پانی گرنے سے کیسے بلا وہ ناپاک ہو جائے گا ہاں ایک احتیاط کریں کہ اس میں کلی کرنا یا ناک سنکنا نہ نا چاہیے کہ بھی لوگ اس سے کیا کریں گے گھن کھائیں گے کراہت محسوس کریں گے کہ یہ چیز نظافت کے خلاف ہے صفائی ستھرائی نظافت کہتے ہیں صفائی ستھرائی کے خلاف ہے پانی محلے میں جو آتا ہے اس میں بدبو آ رہی ہے اس کا کیا حکم ہوگا جی اس کا حکم کیا ہوگا اسلامی بھائی ہو ارشاد فرمائیا ناپاکی کا حکم لگے گا یا پاکی کا حکم لگے گا جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس میں نجاست پڑی ہے اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے بو تو میں نے آپ کیا تھا نا کہ اس میں جو اسمیل آتی ہے بعض اوقات پانی کے پڑے پڑے رہنے سے بو آ جاتی ہے بعض اوقات کوئی آئل مل جاتا ہے اس کی بھی بو, بو آ جاتی ہے بعض اوقات اس پائپ لائن کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے جیسے کہ برتن آپ نیا لیں نیا برتن لیں اس میں جب کھانا کھائیں گے تو آپ کو اس برتن کی بو بھی آئے گی پھر جب وہ دلتا رہے گا تو اس کی بو بھی ختم ہو جائے گی ایک تو اس کا حکم بتا دو کیا اگر واقعی اس میں نجاست پڑی تو اس کو نجیس ہی کہیں گے تحقیق کرنے کی کتنی ضرورت نہیں ہے جب کرنے کی ضرورت ہوگی جب بتا دیا جائے گا کہ اب تحقیق کرو فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کئی سفر پر جا رہے تھے خادم بھی ساتھ تھا تو پانی کسی سفر میں نظر آیا وضو کی حاجت پیش ہوئی تو اس غلام نے پوچھنا تھا کہ پانی کیسا ہے پاک ہے, نا پاکے تو آپ نے اس کو منع فرما دیا کہ پوچھنا مت جیسا اس سے کر لو پوچھنے جاؤ گے تو پھر تشویش میں پڑ جاؤ گے پانی نظر آ رہا ہے پاک ہے تو اس میں ناپاکی ہے نہیں نا ہے بزو کر لو بس اس سے پانی کے اندر اگر نجاست پڑ جائے تو اس کی جو صفات ہیں بو رنگ یا مزہ تینوں تبدیل ہو جائے یا ایک کوئی بھی ایک تبدیل ہو جائے پانی نہ پاک بارش کی جو کیچڑ ہوتی ہے اور وہ جو اڑ کر آتی ہے تو وہ بھی بارش کی کیچڑ یا راستے کی کیچڑ بارش شریف میں لکھا ہے کہ پاک ہے وہی حکم ہے کہ جب تک اس میں نجس چیز نہ ہو اس وقت تک اس کو پاک یہ اصول آپ یاد رکھ لیں کہ جب تک کسی چیز کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک اس کو ہم کیا کہیں گے پاک. محل شک سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی یقین ہونا چاہیے یقین ایسا کہ آپ قسم کھا کے کہہ دیں گے کہ یہ ناپاک ہے ایسا یقین اگر آپ کو خود شک ہے جیسے کہ اسلام بھائی نے بھی سوال کیے پتہ نہیں چل رہا ہوتا یہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے محض شک ہے تو اس وقت تک اس کو ہم کیا کہیں گے پاک ہی کہیں گے جب یقین ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا نہیں گمانے غالب نے یقین یہ اصول ہے کہ لا یضول بشک یہ فک ایک اصول ہے کہ یقین جو ہوتا ہے وہ شک کے ذریعے زائل نہیں ہوتا یقین یقین ہوتا ہے شک شک ہوتا ہے تو شک کے ذریعے یقین کو ذائل نہیں کیا جا سکتا جی؟ اب اس اسلائی میں فرما رہے ہیں کہ سڑکوں پر عموماً نجاست ہوتی ہے تو کیچڑ جو آتا ہے یا بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ناپاک ہی ہونا چاہیے تو وہی تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یقین ہے تو وہ آپ کے لیے ناپاک مجھے یقین نہیں ہے میرے لیے پاک اب تشویش اور تحقیق میں آپ جاننا چاہیں تو جائے اس کو چیک کریں کہ اس میں کتنی نجیس چیزیں تحقیق کریں شریعت نے ہمیں اس کا مقلف نہیں کیا فاروق اعظم کا واقعہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا پوچھا کیوں نہیں وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی اس کا کیا حکم ہے بھائی اسلامی بھائی بتائیں گے ایئر کنڈیشن پاک ہے یا نہ پاک ہے پاک ہے نا تو ایئر کنڈیشن جو پانی نکلا وہ پاک چیز کو چھوتا ہوا نکلا نا تو اب یہ بتائیے کہ وہ پانی پاک کے لائے گا نہ پاک کے لائے گا پاک کے لائے گا ماشاء اللہ مسائل سن رہا اچھی طرح پانی جس زمین پر بہتا ہے نا وہ زمین بھی گیا ہے, ہے جس بالٹی میں آپ نے پانی رکھا ہے وہ بالٹی بھی گیا ہے جس ٹینکی میں آپ نے پانی رکھا ہے ٹینکی اور ایئر کنڈیشن گویا کے سیم سے ایک ہی بات ہے یعنی وہ اے سی کا ٹینک ہوتا ہے چھوٹا اس میں پانی رکھ دیا اور یہ آپ کے گھر کا ٹینگ یہ بھی چھوٹا ہوتا ہے اس میں پانی رکھ دیا دونوں بات ایک ہی جب تک اس کے اندر کوئی ایسا وصف تبدیل نہ ہو جائے جس سے بزو یا غسل کے وہ قابل نہ رہے یعنی مستعمل ہو گیا گاڑا ہو گیا وغیرہ وغیرہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے انشاء اللہ عزوج. علی الحبیب